جمعہ یکم محرم سن 1418 ہجری کے بیان پر مشتمل ایک گھنٹے کی اس کیسٹ کا نام ہے توحید یہ کیسٹ سرمد نامی ایک دوسری کیسٹ کا تتمہ ہے ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يضلله فلا هادي له ونشاهد أن لا إله إلا الله وعبده لا شريك له ونشاهد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 سرمد کے بارے میں مضمون شروع ہوا تھا اس کے قصے کا آخر جو مضمون نگار نے لکھا ہے وہ یہ کہ سرمد کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد عالمگیر رحمہ رحمہ اللہ تعالی تو میں کہہ رہا ہوں مضمون نگار تو عالمگیر جیسے اتنے بڑے ولی اللہ اتنے بڑے عالم ایسے عادل بادشاہ عادل بادشاہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگ پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک الامام العادل عادل بادشاہ بھی یہ ہیں عالمگیر رحمہ اللہ تعالی جن کو ملحد مضمون نگار نے یہ کہا ہے کہ بڑا ظالم تھا اس لیے کہ اس کو قاتل کروا دیا سرمد کو مضمون نگار نے یہ لکھا ہے کہ عالمگیر نے جب قاتل کروا دیا اس کے بعد عالمگیر کی حکومت جتنی مدت بھی رہی کبھی بھی اس کو چین اور سکون نہیں ملا عالمگیر کو مطلب یہ کہ ایک, ایک نگڑ لبھے چند ہندو لڑکے پر آشک ہو کر پاگل ہو جانے والا ہر وقت نگا رہنے والا ہندو بھی جس کو سجدہ کرتے تھے مسلمان بھی سارے کے سارے پیچھے لگے ہوئے اب بھی اس کے قبر پر ہندو بھی بہت جاتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں شاید مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوں گے مضمون نگار نے یہ لکھا ہے کہ اس کو عالمگیر نے قدل کروا دیا تو وہ مرنے کے بعد اس کے تصرفات اور کرامات کے عالمگیر کو چین سے نہیں رہنے دیا آج جو مضمون بیان ہوگا اللہ تعالی بیان کروا دیں یہ بہت ہی اہم ہے بہت اہم توحید کی روح ہے لا الہ الا اللہ اس کی روح ہے یہ کلمہ پڑھتے تو سب لوگ ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے مطابق دل میں وحدہ نیت اللہ تعالی کی آئی یا نہیں آئی اس کو سوچیں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود دل میں اللہ کی وحدہ نیت نہیں آئی تو زبان سے پڑھنا بیکار ہے بلکہ نفاق نفاق وہ شخص منافق ہے جس کے دل میں توحید نہ ہو اوپر اوپر سے کل میں پڑھتا رہے اب اس کے ذرا تفصیل سنیے اللہ تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے والوں کو صحیح طور پر سننے سمجھنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے نافع بنائیں قبول فرمائیں موحد کون ہوتا ہے مباحد جس کے دل میں اللہ کی وحدہ نیت آ جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے حضرت شادی رحمہ اللہ کی زبان سے سنیے شادی کا قصہ پیشے بیان میں شاید بتایا تھا یہ وہی شادی ہے کہ ایک گرو کو کوئے میں پھینک کر بھاگ گئے ساد رحم اللہ فرماتے ہیں مبحید چے بھر پائے ریزی زرائش پائری زرعشمشیر ہندی نہیں بر سرائش امید و ہر سیشنا باشز کیس ہم بنیاد توحید و بیس یہ سعدی باسعادی اللہ تعالیٰ تیرے دراجات بلند فرمائے بہت بڑے عارف تھے بہت بڑے عارف فرمایا مبخد کون ہوتا ہے اس کے پاؤں پر دنیا بھر کی دولت نچھاور کر دیں سونے کے ڈھیر لگا دیں یا یہ کہ ہندی تلوار لے کر کوئی اس کی گردن پر کھڑا ہو جائے ابھی ترک گردن اڑا دوں گا امید و ہیرا سیشنا باش کیس اسے نہ کسی سے اس کو امید اور نہ کسی کا خوف اللہ کے سوا پوری دنیا میں کسی سے امید نہیں اللہ کے سوا پوری دنیا میں کسی کا خوف نہیں امید ہے تو صرف اپنے اللہ سے خوف ہے تو صرف اپنے اللہ کا جس کا دل ایسا بن جائے وہ ہوتا ہے موافد ایسا نہیں بنا تو خام خود کو موافد نہ کہلائیں اللہ کرے کہ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو جن کو بھی اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اپنی رحمت سے سب کو موافد بنا لیں اللہ تعالی کے قوانین پر عمل کرنے میں اللہ کے قوانین پر استقامت حاصل ہو جائے وہ کرامات دکھائے کچھ بھی کر لے موفید یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطانی تصرفات ہیں میں رحمان کا بندہ ہوں رحمان کے بندے کے سامنے رحمان کے بندے کے سامنے شیطانی تصرفات کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حقیقت نہیں کوئی حقیقت نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان نے کئی دہشی قونی کا یہ مکڑی کے جالے مکڑی کے اور اگر شیطان نے یا شیطان کے کسی بندے نے مجھے نقصان پہنچا بھی دیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں توحید کا دعوی تو کر رہا ہے مگر یہ تیرا دعویٰ نشاق ہے یا واقع تن تیرے دل میں بھی توحید ہے اگر واقع تن تو میرا بندہ ہے تیرے دل میں توحید ہے تو شیطان یا شیطان کا کوئی بندہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے ٹکڑے ٹکڑے ذرا ذرا کر دے تو بھی تیری تقریر میں بال برابر کوئی فرق نہ نہیں پائے اللہ کا بندہ ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ جیسے چاہے میں اس میں کیا کروں استقامت میں فرق نہ نہیں پائے یہ بات اچھی طرح دلوں میں بٹھا لیں اب سنیے اس بارے میں کچھ بات دجال کے قصے تو سب حضرات پڑھتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں دجال جب آئے گا قیامت کے قریب وہ کیسی کیسی چیزیں دکھائے گا زمین کو حکم دے گا تو زمین کے تمام تر خزانے زمین سے نکل کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسائے گا جو لوگ اس کو اللہ مانیں گے اس ان کے لیے ہر قسم کی سہولت رزق کی فراوانی بہت بہت نعمتیں جو اس کو اللہ نہیں مانیں گے ان پر بہت تکلیفیں بہت مصیبتیں تو بتائیے ابھی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ اگر آپ کی حیات میں دجال آ جائے تو اور آپ پر آ جائیں تکلیفیں دجال کو اللہ ماننے والوں پر آ جائیں راحتیں رزق برسنے لگے اور آپ بھوکے مرنے لگیں کیا آپ دجال کو اللہ مانیں گے یا رحمان ہی کو اللہ مانیں گے کہنے کو تو آسان ہے مگر جب بات سامنے آتی ہے تو ننگ دھڑنگ کو بھی لوگ اللہ ماننے لگتے ہیں نگڑ اور لبے شاہ کا عاشق پاگل وہ کہتے ہیں کہ عالمگیر کو تکلیفیں پہنچا دی اس نے عالمگیر نے اس کو قتل کروا دیا تو تکلیفیں پہنچائی ایسے لوگ تو جیسے دجال آئے گا فورن اس کے پاؤں چومیں گے کہ ہاں ہاں بس تو ہی اللہ ہے ٹھیک ہے سارے اس کے بندے بن جائیں گے حدیث میں ہے کہ ایک اللہ کے ایک بندے سے دجال کہے گا کہ تو مجھے اللہ مانتا ہے یا نہیں وہ کہے گا کہ نہیں مانتا پھر دجال جال کہے گا کہ اگر میں نے تجھے قتل کر کے پھر زندہ کر دیا تو مانے گا تو نے کہا مانوں گا تو پھر بھی نہیں قتل کرنا ہے تو کر دے یہ جان ہے ہی اسی لیے جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرا اللہ مجھے جان دیکھ رہا ہے اگر میں میری جان لے لی تو, تو نہیں لے گا میرا اللہ لے گا تجھے سبب بنا دیا میرے اللہ نے وہ قاتل کرے گا قاتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا پھر پوچھے گا کہ اب تو مجھے اللہ مانتا ہے یا نہیں وہ اللہ کا بندہ کہے گا مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے وہ پھر قتل کروایا گا پھر زندہ کر کے پوچھے گا تو وہ فرمائیں گے کہ مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے غالباً تین بار ایسا جتنی بار قاتل کرتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے اور وہ یہی کہتا رہے گا اللہ کا بندہ کہ مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے بس اللہ تعالی سب کے دلوں میں اپنا تعلق اپنی توحید کا وہ داراجیں عطا فرما دیں جو اللہ کے اس بندے کے دل میں ہوگا جو قیامت کے قریب دجال کے سامنے ہوگا دوسرا بات یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی آپ وہاں کے والی تھے یعنی گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہاں دریائے نیل ہے وہ بند ہو گیا لوگوں نے آ کر گورنر صاحب کو یعنی عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ دریا بند ہو گیا ہے بہت تکلیف میں ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مواشی کو کہاں سے پلائیں اور اپنی جو فصلیں ہیں باغ ہیں وہ بھی سب تباہ ہو رہے ہیں کیا کریں عامر بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کبھی ایسے ہوتا ہے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال ہوتا ہے پھر اس کا کیا علاج کرتے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک حسین نوجوان لڑکی خوب بنا سنگار کر کے مزین کر کے ہر طریقے سے وہ ہم اس کی بھیٹ چڑھاتے ہیں وہ دریا اس کو بہا کر لے جاتا ہے اور دریا بہنے لگتا ہے کہتے ہیں ہم تو یہ علاج کرتے ہیں ہر سال حامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں جاہلیت کی رسم ہرگیز نہیں ہوگی اسلام کی اصطلاح میں جاہلیت کہا جاتا ہے کفر کو کوفر اور شرک کی بات اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتی مسلمان زندہ رہے یا مر جائے کچھ بھی ہو وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا شیطان کی بات کبھی نہیں مانے گا اس کا مقصد زندگی یہی ہے کہ زندہ رہے تو اللہ کے حکم پر مرے تو اللہ کے حکم پر بس یہ چیز مل جائے زندہ رہنا مقصود ہی نہیں ہے جینا چاہوں تو کس بھروسے پر زندگی ہو تو بردر محبوب فرمایا کہ میں امیر المومنین کی طرف لکھتا ہوں پھر جو کچھ ان کی طرف سے حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا ادر تو ہمر اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ سارا قصہ لکھ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف خط لکھ رہے ہیں دریا کو خط لکھ رہے ہیں خط میں یہ مضمون لکھا امیر المین عمر کی طرف سے دریا کے نام خط اس کا عنوان یہ امیر المین عمر کی طرف سے یہ خط ہے دریا کی طرف ملحید لوگ تو مذاق اڑائیں گے کہ دریا کی طرف خط لکھ رہے ہیں وہ کہ ان کا خط کیسے پڑے گا کیسے سنے گا کیسے عمل کرے گا مگر قلندراچی بگو یا دیدہ بھگو اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے زندہ ہیں میری بات کو یہ دریا میرے خط کو پڑے گا سمجھے گا اس پر عمل کرے گا اگر نہیں کرتا تو دیکھیے پھر اللہ اس کا کیا بنائے گا آگے مضمون یہ لکھا کہ ارے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے بند ہونے کے کی کیا مانا شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہو گیا اور اگر تو کسی شیطان کے تصرف سے چلتا ہے تو ہم تیرا تیرے پانی کا ایک قطرہ بھی قبول نہیں کریں گے بھوکے مر جائیں پیاسے مر جائیں بالکل تباہ ہو جائیں تیرے پانی کا ایک قطرہ استعمال نہیں کریں گے اللہ کے بندے ہیں اور جی مضبون خط کا ہے سارے ہی مر جائیں پانی بالکل نہ رہے ختم ہو جائیں تیرا پانی قبول نہیں جو شہبان کے تصرف سے ہوگا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا فرمایا کہ امیر المنین کا خط ہے اس کو دریا تک لے جانے کے لیے فوجی دستہ لے جائے گا میں بھی ساتھ چلوں گا گورنر صاحب نے خط لیا فوجی ایک دستہ فوج کا ساتھ لیا صرف اعزاز کے لیے یہ نہیں ہے کہ راستے میں خط کو کوئی چھین لے گا دریا ہم لکھ کر دے گا بچاؤ کے لیے نہیں کوئی معمولی آدمی بھی بھیجا جا سکتا تھا کہ جاؤ لے جاؤ مگر امیر المومنین کا خط ہے دریا کے نام بے دین لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے بہت سے شامل ہو گئے کہ دیکھیے یہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں خط لے گئے جیسے دریا میں ڈالا فوراً دریا کو جوش گیا بہنے لگا فورا یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے شیطان کو للکار کر کہہ دیا رے دریا اگر تو کسی شیطان کے تصرف سے چلتا ہے تو تیرے پانی کا ایک قطرہ قبول نہیں بھوکے پیاسے مر جانا قبول تیرا پانی ہمیں قبول نہیں ہے یہ ہوتے ہیں مبحد اور اللہ تعالی ان کی ایسے مدد فرماتے ہیں تیسرا قصہ منصور نے کہنا شروع کیا انلحق انلحق کے نعرے لگاتے رہتے تھے لوگ اس کو سمجھاتے کہ تو اللہ کہاں ہے لوگ سمجھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں میں ہاک ہوں حق کے معنی اللہ یہ اللہ کیسے بن گیا تو ارے تو, تو بندہ ہے اللہ کیسے بن گیا علماء بھی سمجھاتے عوام بھی سمجھاتے مگر وہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں تھے پھر وہ نعرے انحق انق انحق کے نعرے لگاتے رہتے تھے بادشاہ کو پتا چلا اس زمانے کے بادشاہ ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی بھی ننگ دھڑنگ جو کچھ بکتا رہے ایسے ہی چلو کوئی بات ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے عالم گیر رحمہ اللہ کی طرح کام کرتے تھے درست ہو جاؤ ورنس ختم آج کل تو حکومت ہے کہ جو جتنا زیادہ بدماش ہو جتنا زیادہ احاد کرے اتنی اس کی زیادہ سے زیادہ سرپرستی کی جاتی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے کہ ہاں ہاں خوب کہو خوب کرو پہرے زمانی کی حکومتیں ایسی نہیں تھیں منصور کو سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہیں رکے وہ فیصلہ کر دیا بادشاہ نے کہ اس کو قاتل کیا جائے قاتل کرنے کے بعد اس کی لاش سے وہی نعرے بلند ہو رہے ہیں ان حق انلحق کے نعرے لگ رہے ہیں قاضی صاحب جنہوں نے فتویٰ دیکھا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے لوگ ان کے پاس گئے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ فطرہ ہو گیا وہ قتل ہوا ہوا خون میں لت ہے اور نعرے لگا رہا ہے الحق انا الحق قاضی صاحب نے فرمایا وہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ان قاضی صاحب کے ساتھ مناسبت معلوم ہوتی کہنے تو یوں لگا تھا پہلے کہ قاضی صاحب کو دار افتاح سے مناسبت مگر وہ تو ذرا گستاخی کی بات ہے دار افتاح کو قاضی صاحب سے مناسبت ہے بےحم اللہ تعالی یہاں کسی بڑے سے بڑے کا کوئی تصرف نہیں چل سکتا ایک بات بتاؤں گا اسی کے ساتھ ساتھ ارے وہ مرا ہوا ہے خون بہ رہا ہے اور نعرے لگ رہے ہیں انا الحق انا الحق انا الحق, انا الحق یہاں اگر کوئی ایسے مردے نعرے لگانے لگے اس کو بھی اٹھا کر کے پھینک دیں گے دریا میں ان اللہ تعالی قاضی صاحب نے فرمایا کہ اچھا اس کو جلا دو جلا دیا گیا اور راک سے اسی طریقے سے الحق ان حق کے نعرے اور زیادہ فتنہ لوگوں نے قاضی صاحب کو بتایا کہ یہ تو اور بھی بڑا فتنہ ہے لوگ کہیں گے کہ دیکھیے وہ تو جلا بھی دیا تو بھی انل حق انل ہو رہا ہے فرمایا کہ اس کی راہ کو دریا میں بہا دو دریا میں بہا دیا دریا میں جہاں بہایا تو اس جگہ سے نعرے شروع ہو گئے الحقق الحق وہ دریا سے نعرے آ رہے ہیں تو اور زیادہ قاضی صاحب کو بتایا کہ یہ تو اور بھی زیادہ فتنہ وہ تو بند ہوتا ہی نہیں قاضی صاحب جیسا موافد اللہ تعالی سب کو بنا دیں دیکھیے کیسے عجیب آتے ہیں وہ قاضی صاحب تو ڈر جاتے کہ یہ تو دیکھیے مرنے کے بعد بھی اور جلانے کے بعد بھی دریا میں پھینکنے کے بعد بھی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو کہیں اس پر اپنے بارے میں سمجھ دے کہ اس پر عذاب نہ کوئی آ جائے اللہ کا فوراً توبہ کرتے اور قتل کے بعد جا کر اس کے ہاتھ پاؤں چومتے اور شہید کا لقب دے کر وہاں مزار بنا دیتے اور لوگوں کے میلے کرواتے نہیں وہ قاضی تھا قاضی قاضی کہتے ہیں جج کو آپ لوگ تو قاضی سمجھتے ہیں نا نکاح پڑھانے والے کو جج تھے حکومت اسلامیہ کے جج جج بنے تو ایسے بنے قاضی صاحب نے فرمایا کہ اچھا یہ اگر ایسے باز نہیں آتا تو ایسے میں ٹھیک کروں گا قاضی صاحب نے اٹھایا لٹھ لٹھ لیا اور لوگ بھی بہت سے ساتھ ہو گئے قاضی صاحب کا کرشمہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے دریا پر ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ یہاں بھی ایک کراماتی تماچا ایک جن کو لگا تھا نا کہ بے ہوش ہو گیا نمبر ایک کہ وہ آسب کوئی ایسی معمولی سا نہیں تھا بہت متمرد بہت سرکش آس تھا جس کا یہ قصہ ہے بڑے بڑے مشہور عام لوگوں کے سامنے بہت بڑی گستاخیاں کر چکا تھا بہت بڑا تمرد بہت بڑی سرکشی بڑی گستاخیاں بڑے بڑے عاملین کو للکارتا تھا کر لے جو کرنا ہے میں تجھے ٹھیک کروں گا ایسی ایسی باتیں کرتا تھا تو ایسی بات نہیں ہے جس کو کراماتی تماچا میں نے لگایا تو ایسے نہیں کہ وہ آصف کوئی کمزور سا ہوگا وہ ایسا جو بڑے بڑے مشہور عاملوں کو زیر کر چکا تھا سب اس سے ڈرتے تھے نمبر ایک تو یہ اور یہاں جو کراماتی پہانچہ لگا تو وہ ایسا کہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس کی آواز پورے دار رفتہ میں گونج گئی میں تو اس کو لگا دے ہوئے تھا ایک ہی لگایا بے ہوش ہو گیا پر نکشہ دوتی لگا دیتا تو مر جاتا ایک سے بے ہوش بے ہوش ہو کر گر گیا چار پانچ پر دو تین منٹ کے بعد آنکھ کھولی میں توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں مر تو نہیں گیا ہے. دو تین منٹ کے بعد آنکھ کھولی تو کہنے لگا نیو ٹاؤن سے آیا ہوں اب میں جا رہا ہوں پھر کبھی نہیں آؤں گا میں نے کہا چل مردود خبیص بھاگ فوراً بھاگ جاؤ بس وہ چلا گیا نیو ٹاؤن میں کہیں رہتا ہوگا یا پڑھتا ہوگا مدرسے میں کہیں واللہ نمبر دو میں نے جو اس کو تماچا لگایا تو ایسے نہیں کہ وہ غفلت میں ہو اور میں نے اچانک لگا دیا ہو کسی کے غفلت میں اچانک اس کو لگا دینا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے کو بھی لگا سکتے ہیں وہ کافی بیٹھا ہوا اپنے نے تماچا لگا دیا اچانک جا کر ایسی بات بھی نہیں ہے وہ بڑے جوش سے پوری قوت سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھاگا چلا رہا تھا غفلت میں نہیں تھا اچانک نہیں اس نے مجھ پر حملہ کیا بہت دور سے آنکھیں لال لال اور منہ آگے بڑھا کر لگایا ایک تماشا بول لڑکتا گیا چار پانچ پر نمبر تین میں نے جو تماشا لگایا تو پہلے سے تیاری کر کے نہیں لگایا پہلے سے ہاتھوں کو توڑ لوں تیاری کر لوں اور ہمت بلند کروں کہ ایک آسے کو مجھے اس کا علاج کرنے تمانچہ لگاؤں گا ایسے نہیں اچانک قصہ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ کمرے میں تھا اور وہاں اس نے ناچنا کودنا شروع کر دیا زور زور سے شعر پڑ رہا ہے گا رہا ہے ناچ رہا ہے نعرے لگا رہا ہے مجھے آواز سنائی دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوسرے طلبا سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بتایا کہ ایک وہ باہر سے آ ہوا اس پر جن چڑھا ہوا میں دیکھنے گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے کمرے کے دروازے پر ابھی پہنچا تھا فوراً اس نے دور سے بھاگ کر مجھ پر حملہ کر دیا تو پہلے سے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گا وہ تو اچانک ہی ایسا ہوا میں اچانک دروازے پر پہنچا ابھی باہر ہی تھا دروازے سے سامنے پہنچا اور وہ بھاگا آیا کر حملہ کیا اس نے تو میں نے ایک سماچار لگایا وہ سارے حملے اس کے رہ گئے بے ہوش ہو گیا نمبر چار اس موقع پر میں نے اپنی حفاظت کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے یا اس کو زیر کرنے کے لیے کچھ پڑھا نہیں کچھ پڑھا بڑا ہو اپنی حفاظت کے لیے خسار کھینچا ہو ایسے نہیں کیا بلکہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے اب تک بھی معلوم نہیں ہے کہ عامر لوگ کیا پڑھا کرتے ہیں بلکہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے اب تک بھی معلوم نہیں ہے کہ عام لوگ کیا پڑھا کرتے ہیں کون سی آیت پڑھتے ہیں کون سی صورت پڑھتے ہیں کیا فسار پھونکتے ہیں پانی پر پڑھ کر کیا پڑھ کر دم کرتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میرے ہاں تو ایک ہی نسخہ ہے پہلے زبانی تمدی کرو اس سے اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا تو بہتر ورنہ یہ کہ ور بے مومن بس یہی نسخہ کا اور کوئی ہے نہیں زبان سے کہہ دو ٹھیک ہو گیا ہو گیا ورنہ ضرب مو لگاؤ ایک بس دماغ سیدھا ہو جاتا یہ چار نمبر اس آصیب کے بارے میں ان کی تفصیل بتانا اس لیے ضروری تھی کہ کہیں یہ سمجھیں کہ کرام آتی تماچا کرم ایسی کوئی مردہ سا جین پہلے ہی ہوگا اور اچانک وہ کہیں بیٹھا ہوگا اچانک جا کر تھپڑ لگا دیا اس کی شہرت ہو رہی ہے کرم آتی تماچا کرم آتی تماچا یہ چار نمبر سامنے رکھے گا صاحب نکل پڑے لٹھ لے کر دریا کے کنارے پر جا کر جہاں راک پھینکی تھی اور آوازیں آ رہی تھی انا ہق انا ہق کھڑے ہو گئے کھڑے کیسے ہوئے ہوں گے وہ نقشہ میں اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں کیسے کھڑے ہوئے دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان لٹھ باز جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر کیسے کھڑا ہونا چاہیے جب زیادہ کب سے لٹھ لگانا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جاتا ہے غرب فاصلہ رکھ کر لٹھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دونوں ہاتھ سر کے اوپر اٹھائے ایک ہاتھ کی چوٹ نہیں دونوں ہاتھوں سے لٹھ لگاؤں گا پکڑ کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے ہے خوب اوپر لگایا زر سے لٹھ لگایا باندھ دریا میں پانی میں ساتھ یہ کہ خبردار اگر آئندہ بھی آواز نکالی وہیں کہ وہیں بس حق کا جو شور ہو رہا تھا نعرے لگ رہے تھے قاضی صاحب کی ایک صاحب کا ایک لٹھ لگا اور خبردار کر کے جو اس کو زبردست تنبیہ فرمائی اور وہیں کی وہیں پاس یہ ہوتے ہیں اللہ والے اللہ کے بندے وہ کسی شیطان سے مرغوب نہیں ہوتے یہ قصہ میں نے سنا ہے حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سے بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں مفتی اعظم بھی رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی معتبر تاریخ میں دیکھا ہوگا تین قصے ہو گئے چوتھا قصہ وہ بھی مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی سے سنا یا اور کسی کتاب میں دیکھا بہر حال ہم جن لوگوں سے سنتے ہیں یا جو کتابیں نظر سے گزرتی ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں اس میں بھی قصہ لکھا اور وہ تو ابھی یا قریب کا قصہ ہے ایک بیدتی پیر میلاد کروایا کرتا تھا قوالی اور میلاد وغیرہ کروایا کرتا تھا اس سے زمانے کے کوئی موحد عالم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 کہ ماننے کی بات وہ پھر بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو ہو جائے وہ کہتے کہ میں زیارت کرواتا ہوں فرمایا میں چلیے کہ بیدا کے ذریعے زیارت ہو جائے وہ کیا چیز ہوگی صورت خیالیہ ہوگی مثالیہ ہوگی کیا ہوگی بحث کو چھوڑو زیارت تو ہو جائے جو لوگ زیادہ محبات ہوتے ہیں اللہ کے شاہی شاہی بندے وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں یہاں نازم آباد نمبر دو میں حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمہ اللہ و تعالی رہا کرتے تھے جن کے نام پر نئی آبادی سپر ہائی وے پر ہے احسن آباد وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں اور ہمارے شیخ پور پوری قدس سرول کے بارے میں فرماتے وہ بھی نظر آتے ہیں بیداری میں میں دیکھتا ہوں اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیالی اثر ہو حقیقت نہ ہو خیالی اثر ہو میرے خیال میں یہ, یہ ہستیاں ایسی سما گئیں کہ مجھے بیداری میں نظر آ رہے ہیں ہر چے پیدا میں شبہ دور پندا توئی جس کے دل میں جو بات سما جاتی ہے تو وہ یہ ہر چیز اس کو وہی نظر آتی ہے بس وہی ہے ہپا کے در جانے فگارو چشمے بیدارم توئی ہر چے پیدا میں شبہ دور پندارم توئی۔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 گدا نظر آ جائے تو اس کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ یار لا یہ تو ہی ہے تو انہوں نے اس مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا پنندارم تو ہی وہ میں سمجھوں گا کہ تو ہے یہ حضرات ان کی طبیعت میں تو بڑی زرافت بڑے لطیف بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں پندارم تو ہی سمجھ لوں گا وہ تو ہے ارے جو ہماری بات نہ سمجھے وہ گدا ہی تو ہے مولوی تو ہماری بات سمجھتا نہیں تو گدا تو ہی ہے بس بابا نجم آسن صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں فدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضرت شاہ پھول پوری قدر سر کے زیارت ہوتی ہے وہ حضرت کو لقب انہوں نے دیا سلطان الارفین میرے علم میں جہاں تک بات ہے سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا یہ بتا کر کہ مجھے بیداری میں زیارت ہوتی ہے پھر فوراً فرما دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی صورتیں ہوں پھر ساتھ فرماتے ہیں ارے وہ خیال کو کم مبارک ہے جس خیال میں سما جائے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس خیال میں سما جائے سلطان العارفین اس کا خیال صورت بن کر سامنے نظر آتا ہے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 کوئی مشق کر کے تصرف کر کے صورت خیالیہ مثالیہ مثال جو بھی ہو اس سے ہمیں باعث نہیں زیارت تو ہو جائے جس طریقے سے بھی ہو حقیقت بعد میں کھلے گی ان کو یقین تھا اپنی توحید پر حقیقت تو کھل کر کے رہے گی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ زیارت کروائیں وہیں مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولانا صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ بڑے میاں کی بات مان لو وہ پیر صاحب کی بات مان لو قبالی کروایا کرو میلاد وغیرہ کروایا کرو یہ اس کی بات مان لو اب جواب سنیے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں اپنے محاسبہ کریں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں آپ کا چہرہ انور آپ دیکھ رہے ہوں آپ کی بات اپنے کانوں سے سن رہے ہوں پھر کیا کسی کو ہمت ہو سکتی ہے چونو چراغ کرنے کی وہ تو یہی کہے گا کہ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بیداتی تیر کو مان لیا اس کو میں سجدہ بھی کرنے کو تیار ہوں کرا فرما دے مگر وہ مولانا صاحب موافق تھے موافد جواب سنیے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس وقت میں کس حالت میں ہوں افاقے میں ہوں یا اس بابا نے میرے دماغ پر کوئی تصرف کر دیا ہے کس حال میں ہوں یہی یہ مجھے معلوم نہیں اور سامنے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے صورت مبارک کا وہ واقعتاً آپ کی صورت ہے یا اس نے کوئی پڑھ کر وہ کچھ وہ توجہ کے اثر سے کوئی صورت پیش کر دی ہے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 ہماری لئے دلیلیں تو وہی ہیں جو آپ نے اپنی حجات مبارکہ میں فرما دیے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک کہہ رہا وہی کہ وہی بیداتی صاحب کے وہ سارا قصہ وہی ختم ہو گیا یہ ہوا کرتے ہیں مواحد ورنہ یہ ہے کہ آج کل کا مواحد ہوتا وہ جب دیکھتا کہ ارے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی وہ فرما رہے ہیں کہیں یہاں انکار کرنے میں کفر نہ ہو جائے وہ کیا فرمایا نشبم شبم ن شرستم کیا حدیث خواب گویم کیوں غلام آفتابم افتاب گویم وہ بیٹا پیر کا قصہ تو بڑی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی یہاں قصہ تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ قہد خواب میں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا بس کہ بس بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جہاں کراچی میں ایک پیر صاحب تھے تو ان کے خلیفہ صاحب تھے جن کو انہوں نے قطب بنا دیا تھا قطب بن گئے قطب احدیت تک پہنچا دیا نہیں بلکہ اس کے بعد غوث بھی بنا دیا تھا یہ غوث بن گئے وہ بتاتے تھے کہ مجھے خانقاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں پیر صاحب خوب اچھالتے تھے کہ ہمارے ہم نے جس کو غوث بنایا تو ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو دیکھیے ہمارا مقام کتنا بلند ہے وہ غوث صاحب منحرف ہو گئے پیر کے باغی ہو گئے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے تو وہ جھوٹ سب کچھ کہا تھا کچھ بھی نہیں تھا ایسے بنا لیا تھا وہی وہ انہیں کے خلیفہ صاحب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 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ آفتاب ہیں ہم آفتاب کے ماننے والے راتوں کے پجاری نہیں ہیں آفتاب کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسا ایمان آف پاف ہے کتنے قصے ہو گئے چار پانچواں قصہ جب ہم لوگ کندھار اور حیرات گئے ہراعت میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ہے خواجہ غلطوں خواجہ غلطوں وہاں ان کا مزار ہے اس مزار پر اس کے قریب جا کر کوئی بھی جب لیٹتا ہے تو خواجہ اس کو لڑکا دیتا ہے غلطوں کے معنی ہے لڑکنے والا وہاں کوئی لیٹتا ہے تو خواجہ مرا ہوا خواجہ قبر میں ہے تو وہ اس کو دھکا دیتا ہے لڑک جاتا ہے کیسا ہی کوئی طاقتور ہو کتنا بھی طاقتور خود کو کتنے ہی روکنے کی کوشش کر لے کچھ بھی کر لے خواجہ لڑکا دیتا یہ بات میں نے سنی سننے کے بعد فوراً ہی جلدی ہی علماء کا اجتماع تھا علماء جمع ہوئے اور ادھر میں تازہ تازہ یہ شرک کی بات سن کر آ رہا تھا تو وہ میرے دماغ میں ایک رگ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے میرے دماغ میں دوسرے لوگوں سے ایک رگ زیادہ ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں سمجھ لیں بات اگر کوئی کوئی بات اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہوں تو وہ رگ پھڑکنے لگتی ہے اس کا نام ہے رگ جنو یا رگ فمیت دینیاں وہ پھڑکتی ہے جب تک اس کو درست نہیں کر دیتا وہ رگ پھڑکتی جاتی ہے اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے انمار رشید میں کچھ قصے پڑے ہوں گے ورنہ دیکھ لیا کریں کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ درست کروا دیے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے رگ تو پھڑکنے لگی یہ کیا شرک وہ پوری پھڑکنے سے پہلے ہی جلدی ہی مجھے بلا لیا گیا کہ علماء کا اجتماع آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ وہاں جا کر پھڑکنا شروع ہو گئی علماء کے سامنے میں نے اس کے حقائق بتائے کہ اگر ایسے ہے تو یہ شیطانی تصرف ہے جو کچھ بھی ہے کئی وجوہ میں نے بتائیں یہ بالکل سو فیصد غلط ہے غلط پھر اس میں آخر میں میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کا بندہ اگر یہ ہے تو اللہ کے بندے تو لوگوں کو ملاتے ہیں یہ بھگاتا کیوں ہے اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو قبر پر چلا جائے اس کو واپس نہ جانے دے وہیں بٹھا دے ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں لیٹ جاتا ہے تو اس کو لڑکا دیتا یہ بزرگ کیسا ہوا کہ جو لوگوں کو بھگا رہے ہیں ایسے دوسری بات اگر اس بزرگ میں اتنی ہی طاقت ہے تو یہ مجاہدین لاکھوں شہید ہوئے اور کتنی مشقتیں کتنے مال صرف ہوئے کتنی مشقتیں کتنے بڑے جہاز سالوں سے جہاد چل رہا کتنے شہید ہوئے وہ خواجہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی کافر حکومتیں سب کو لڑکا دے تو سارا قصہ پاک ہو جائے آدمی جا کر پاس لیٹ جاتا ہے اس کو لڑکا دیتا ہے یہ کافروں کو کیوں نہیں ہے آخری بات میں نے یہ کہی کہ میں دعوے سے کہتا ہوں دعوے سے دعوے سے سب سن لیں کہ میرے ساتھ چلیں اور کوئی ایک چھوٹا سا بچہ وہ ساتھ لے چلیں اس کے قبر کے پاس چھوٹے سے بچے کو لٹائیں گے دو چھوٹا سا بچہ خواجہ صاحب تمہارے خواجہ غلطاں اس کو بھی نہیں لڑکا سکیں گے میرے سامنے لڑکا کر دیکھیں تو پتہ چلے چلو میرے ساتھ کوئی علماء تو باتیں سنتے رہے خاموش رہے کوئی تیار نہیں ہے میں نے تو بار بار للکارا خوب للکارا کہ چھوٹے سے آپ کہتے ہیں کہ پہلوان بھی پہلوانوں کو لڑکا دیتا ہے ارے کوئی چھوٹا سا بچہ ایسے ایک دو دن کا اس کو بھی نہیں لڑکائے گا بہت للکارا میں نے ان میں سے تو کوئی گیا نہیں میرے ساتھ جو ساتھی گئے تھے ان میں سے ایک صاحب بوڑھے بہت دبلے پتلے یہ اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے ہمارے ساتھ ہی چلے گئے مجھے نہیں بتایا ایسے چلے گئے یہ ہے کہ کمزور سے آدمی دبلے پتلے بوڑھے وہ وہاں لیٹ گئے اور کہا کہ دیکھیے مجھے نہیں لڑک گا تو نہیں لڑکا سکے مجاوروں کو بتایا گیا کہ خواجہ غلطہ اس کو کیوں نہیں لڑکاتا ہے مجاور آ گئے ان نے کبھی کہا کہ فلاں سورت پڑھو فلاں پڑھو فلاں پڑھو وہ پڑھتے رہے جو کچھ مجاور کہتے رہے کبھی سورہ یاسین پڑھنے کو کہا کبھی کچھ پڑھنے کو وہ سارے کچھ پڑھتے رہے وہ پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو خواجہ کلتا اس کو لڑکا ہی نہیں سکا ویسے کے ویسے ہی انہوں نے کر مجھے بتایا پھر ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں تو پھر یہی مشغلہ بن گیا نا خواجہ غلطان کا بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہا تو اس مجلس میں ایک جوان نے کہا اپنے بارے میں کہ مجھے لڑکا دیا تھا میں لیٹا تھا مجھے خواجہ غلطان نے لڑکا دیا کتنی روکنے کی کوشش کریں روکی نہیں سکتا وہ لڑکا دیتا ہے میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بات ہے میں نے یہ کہا کہ چلیے میں ساتھ چلتا ہوں لیٹو اگر تجھے خواجہ غلطان نے لڑکا دیا تو ایک کوڑا تجھے لگاؤں گا وہ تو ایک دم پیچھے کو کر نہیں نہیں چاہوں گا ارے کیوں نہیں جائے گا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ خواجہ غلطان میں اتنی طاقت ہے کہ لڑکا دیتا ہے تو تجھے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے کوڑے سے خواجہ غلطان تجھے بچا دے گا جو لڑکا دیتا ہے بڑے بڑے جوانوں پہلوانوں کو وہ تجھے میرے کوڑے سے نہیں بچا سکتا بچا لے گا چلو بس یہی ہے کہ اگر تو لڑک گیا تو کوڑا کوڑا ساتھ لے کر کے چلوں تھا نہیں میرے پاس مگر وہ وہاں لے لیتے مجاہدین سے اس کے مطابق ایک اور قصہ آج کل اخباروں میں پڑھ میں تو اخبار پڑھتا نہیں ہوں ایسے سنتا رہتا میں قصہ چلا ہوا سنتا بھی کیسے ہوں کہ وہاں کے یہاں کے جو سفیر ہیں افغانستان کے مفتی معصوم صاحب انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا اور بھی کئی حضرات وہاں سے پوچھتے ہیں قندھار وغیرہ سے کہتے ہیں کہ بیامان کے علاقے میں بہت بڑے بڑے بت ہیں بہت پرانے اور اتنے بڑے ہیں کہ شاید سو فٹ بلندی بتائی ایک بوت کی بہت چوڑے پورا پہاڑ تراش کر بوت بنا دیا ہے بی بی سی کے نمائندہ نے کسی طالب علم سے پوچھ لیا کہ جب آپ لوگ وہاں فتح کریں گے پہنچیں گے تو ان بوتوں کو کیا کریں گے ان کو یقین ہے کہ یہ پہنچیں گے انشاءاللہ شاء تعالی پہنچیں گے بی بی سی کے نمائندہ نے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں پہنچ گئے تو ان بوتوں کو کیا کریں گے تو سچی سچی سیدھی سیدھی بات ایک دم چٹکی کر دیتے, دیتے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا ہم بھی توڑیں گے بس یہ بات کہی پوری دنیا میں ہنگامہ مچیا بی بی سی الگ چیخ رہی ہے امریکہ والے الگ چیخ رہے ہیں ہندوستان والے الگ چیخ رہے ہیں جاپان والے الگ ارے یہ ہمارے بوتوں کو توڑیں گے ہمارے بوتوں کو توڑیں گے بچاؤ بچاؤ بچاؤ بوتوں کو توڑیں گے پوری دنیا میں اخبار میں آ رہا ہی کوئی بات لوگ کہہ رہے یہ جو یہاں کے لوگ ہیں طالبان کے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک طالب نے کہہ تو دیا آرام سے جا کر ہم توڑ دیتے اس نے کہہ دیا تو پوری دنیا میں واو لما چلا کیا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ان سے یہ کہیں چیخنے والوں کو تمہارے بت تمہیں ضرب مومن سے نہیں بچا سکتے تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے پالبان کی چوٹ سے جو تمہارے اللہ تمہیں طالبان کی چوٹ سے نہیں بچ تمہیں کیا وہ خود اپنے کو نہیں بچا سکتے تمہارے اللہ اپنے کو پالبان کی چوٹ سے نہیں بچا سکتے ضرب مومن سے نہیں بچا سکتے ارے تمہیں کچھ اتنی بھی عقل نہیں عقل کے اندھو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے توڑنے دو بلکہ توڑنے میں تم لوگ بھی شریک ہو جاؤ آ سب مل کر توڑی یہ تو تمہاری مدد تو یہ کر اپنی نہیں کر سکتے تمہاری یہ کریں گے یہ وہی نسخہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو جب توڑ دیا ایک کو بڑے کو چھوڑ دیا انہوں نے تحقیق کی کہ کس نے توڑا ہے لوگوں نے بتایا ابراہیم کے بارے میں انہوں نے توڑا ہے تو بلا پوچھا کہ آپ نے توڑے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بل فائل ہاں توڑے تو میں نہیں ہیں یہاں دیر ہو گئی زیادہ چلی علماء کے لیے بات ہے کہ بل فعال ہوا ہے یا بل پر وقف ہے یا کیسے دو تفصیلیں ہیں ابھی مختصر سی فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نہیں توڑے ہیں مگر ان سے پوچھو کیوں توڑے ہیں خود ان سے بات کرو وہ بڑا جو ہے بڑا تو ابھی زندہ ہے چھوٹوں کو تو میں نے تباہ کر دیا ہے ایک بڑا ان کا ہے اس سے پوچھ لو کہ میں ان کو میں نے ان کو کیوں توڑا ہے یا کیسے یہ بتائے گا تمہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے اس سے کیسے پوچھے ابراہیم علیہ السلام کا غرب مومن لگانے کا موقع اللہ نے دے دیا اب ان سے کہو ارے تم ایسے تم نے ایسے اللہ بنا رکھے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ اپنے کو میری ضرب سے بچا سکتے ہیں میں نے ان کو تباہ کر دیا تحز نحض کر دیا توڑ پھوڑ دیا اور وہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتے جو ان میں سے زندہ میں نے زندہ کا مطلب یہ ہے کہ سالم چھوڑ دیا اس سے بھی تم نہیں پوچھتے وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے ان کی عبادت کرتے ہو وہ فلکنگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی, کی عبادت کرتے ہو افسوس تمہاری عقل پر افسوس تھوڑی دیر کے لیے تو سہم کہہ کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر شیطان پھر غالب آ گیا پھر کہنے لگے کہ ان کو ہم آگ میں جلا دیں گے قتل کریں آگ میں جلائیں آگے جو کچھ بھی خصاصہ ہے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسخہ کہ جو خود کو نہیں بچا سکے غرب مومن سے وہ تمہیں کیا بچائیں گے عقل کے اندھو کچھ تو سوچو وہی یہاں میں طالبان کے ذمہ داروں کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ چیختے چلاتے ہیں تو ان کو جواب میں یہی کہیں کہ طالبان پہنچیں گے ان کی خبر لیں گے وہ طالبان کی ضرور سے جو تمہارے اللہ خود کو نہیں بچا سکتے تمہیں وہ کیسے بجائیں گے اس لیے تم بھی مل کر اور سارے اکٹھے ہو کر اس کو جلی جلدی تباہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں یہ قصہ ہے جو اس پر چلا کہ وہ قتل کروا دیا عالمگیر رحمہ اللہ نے تو ننگ دھڑنگ لبے شاہ ہندو کے ایشت میں پاگل ہونے والے ننگ دھڑنگ نے عالمگیر احمد اللہ کو پھر راحت سے جینے نہیں دیا بعد میں تکلیفیں پہنچاتا رہا یہ ہیں آج کل کے مسلمان یا اللہ تو نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اسلام اور ایمان ان کے دلوں میں اتار دے اپنی محبت اپنا خوف اپنی عظمت اپنی وحدانیت سے دلوں کو منور فرما دے غیر کے خوف سے دلوں کو پاک فرما دے آیت کا ترجمہ مخصر کر دوں میو خیبن کے بل لذی یہ کافر لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں یہ کافر آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں آپ غیر اللہ سے نہ ڈریں ایک اللہ پر اعتماد رکھیں تو یہ جو ہے کہ فلاں فقیر نے ایسا کر دیا یا ایسے کر دے گا ایسے کر دے گا اور وہ جو ہے خواجہ غلطان لڑکا دے گا اور وہ جو ہے ننگ دھڑنگ جو ہے لبے شاہ کا عاشق وہ مار دے گا عالمگیر کو پریشان کر دیا وہ یہ خط دفونہ کہ بلطینہ میں یہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں تم اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے غیر سے مت ڈرا کرو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مان قوت عطا فرمائے اس راز کا نام توحید تجویز کرتا ہوں ابھی خیال میں آیا ہوں. زیادہ زیادہ اشاعت کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما عامیان میں جن بتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے یہ معلوم ہوا تحقیق کرنے سے کہ ایک بت کی بلندی پونے دو سو فٹ اور اس کی چوڑائی ایک سو تیس فٹ ہے محمد ہی اجمہ ہوئی کوڑا منگوایا ہے جو بے پردہ عورتوں کو لگاتے ہیں جب یہاں سنتا رہا کہ بے پردہ عورتوں کو کوڑا لگاتے ہیں ایل ایم اور بل میں نہیں کر کا کام جو کرنے والے حضرات ہیں نا فور وہ ایک کوڑا اس کا بنا کر اس کا بجلی کے تار کوڑا بنا کر کمر کے کمر میں کرتے کے نیچے باندھے رکھتے ہیں جہاں دیکھا کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے یہ ہے کہ چادر تو ہے مگر وہ نکاح پورا صحیح نہیں ہے قریب جا کر کمر سے نکالا کرتے کے نیچے سے اور دہ مارا ایک وہ چیختی چلاتی ارے ارے ارے وہ ہو گیا یہ پشتوں میں عجیب طریقے سے چیختی ہوں گی یہ ایک بات اور کہہ دو اونچا دین سے کوڑا جب لگائیں پھر وہ پشتوں میں جب چیخے تو وہ ایک وہ ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھے جیسے چیخے اس کی آواز بھر لیں وہ مجھے سنائیں یہاں سب کو سنائیں گے ایسے چیخ نکلتی ہے جب کوڑا لگتا ہے تو میں نے ایک بار ذکر کیا تو کمانڈر صاحب ابھی تقریباً دو ہفتے ہوئے وہ کوڑا لے آئے ہیں بہت مبارک کوڑا ہے خیال یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی آپ حضرات کو دکھاؤں گا دکھانے کا کیا ہے کوڑا کوئی عجیب نہیں ہے صرف با برکت ہے اللہ کے راہ میں استعمال ہونے والا کوڑا کمانڈر صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہی اس کو استعمال کیا گیا ہے تازہ تازہ استعمال ہو کر رہا ہے. کتنا مبارک کوڑا ہوا تو یہ بھی خیال ہوا ہے کہ اوپر برآمدے میں جو کپڑے سکھانے کا تار ہے اس کے ساتھ اس